الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمدا ابا احدا من رجالكم ولا كرسول الله وخاتما للنبين وكان الله بكل شيء عليما اللّہ مسلّہ محمد امالا علی محمد کما صلی تعلیٰ ابراہیم ولیٰ علبراہیم امنک حمید المجید اللہ المبارک علّہ محمد امال عل محمد کم عبارک تعلیٰ ابراہیم والا عل ابراہیم انک حمید المجید اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور آخری نبی بنا کر بھیجا قیامت تک اب کوئی نیا نبی نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی پیدا ہوگا قیامت تک اس امت کی راہنمائی جنہوں نے کرنی ہے انہیں کہتے ہیں علماء اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء جو کہ نبی کے وارث ہیں علماء ہی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سنبھالنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آخری نبی ہیں ایک تو اس پر بات آپ نے سمجھ لی نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء ہیں ایک اس پہ بات سمجھنی تو میں یہ دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض گا آپ جتنی توجہ دیں گے اتنی بات جلدی سمجھ آئے گی اس وجہ یہ ہے کہ میری بات عام معمولات سے بالکل ہٹ کر ہے بظاہر آپ کو بڑی آسان لگ رہی ہے یہ مشکل بہت ہے لیکن میں اس کو آسان بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور گفتگو ایسے کرتا ہوں بندے کو محسوس نہیں ہوتا یہ مشکل بات ہے پہلی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آخری نبی ہمارے ہاں اس وقت ایک فتنہ ہے بہت بڑا جس فتنے کو غیر مقلدین بھی کہتے ہیں لا مذہب کہتے ہیں اعلی حدیث کہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میری بات سے آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ مولانا کیسی بات کرتا ہے حالانکہ تعجب آپ کے اوپر ہونا چاہیے اتنی جہالت ہے کہ فطروں سے ذرا بھی آپ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ فطروں کا علاج ہم علماء نے کرنا ہے اور ہمیں اس پر سوچنا چاہیے پڑھنا چاہیے میں آج کی مجلس میں عرض کروں گا یہ غیر مقلدین کا فتنہ کتنا اہم ہے اس کے فتنے ہونے پر اور اہم اور اہم ترین فتنہ ہونے پر دلائل کئی ہیں میں نے آپ کی مجلس میں صرف ایک دلیل پیش کرنی ہے تو آپ کیا آپ اندازہ ہو یہ فتنہ کتنا عجیب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں بلکہ آخری نبی ہے اب بات توجہ سے آپ سمجھیں حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے فضل عَلَى ابصن فوتی تو جام الخل و نصفۃ و لِيَ وَلَََََََََطلى و لِيَ الْأَرْضُ بطہ و ارسلت الخل الْخَلْقِ و خد مبى نبى نبى كريم نے فرمايا كہ اللہ رب العزت نے مجھے چھ چیزیں دے کر باقی انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ چھ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے پیغمبر کے اندر ہیں اور باقی انبیاء کے پاس نہیں ہیں وہ چھ چیزیں کون سی ہیں عام طور پہ علماء اس حدیث کی شرح یہی فرماتے ہیں جو میں کرنے لگوں بلکہ عام طور پر نہیں میرا خیال ہے سب کو لمائی تقریباً یہی فرماتے شرح جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہتے ہیں چھ چیزیں کیا ہیں نمبر ایک اوتی تو جوام القلم مجھے اللہ نے جوام القلم دیے نمبر دو نصرت و برروب ایک روایت میں نصیرت تشہر کہ ایک ماں کی مسافت پر بندہ ہو تو میرا روپ وہاں بھی اس پر چھا جاتا ہے نمبر تین وحیلت الغلائن اللہ نے میرے لیے مال غنیمت و حلال قرار دیا ہے نمبر چار جو علیہ العظم وطبورہ اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والا بنایا ہے نمبر پانچ ارسل اللخل کے کاف مجھے پوری مخلوق کا نبی بنایا ہے اور نمبر چھ ختم مبی النبی جو مجھے آخری نبی بنایا ہے عام طور پر اس کی شرح یہی بیان کی جاتی ہے توجہ رکھنا ذرا جو اس کی شرح میں کرتا ہوں ذرا اس شرح کو سنیں میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے چھ چیزیں عطا فرمائی ہیں نمبر ایک مجھے اللہ نے جوام کلم دیے ہیں نمبر دو روب دے کر مدد فرمائی ہے نمبر تین مالمت حلال قرار دیا ہے میرے لیے نمبر پچاس پوری زمین کو میں نے سجدگاہ بنایا ہے نمبر پانچ پوری زمین کو تھور بنایا ہے نمبر چھ مجھے پوری مخلوق کا نبی بنایا ہے. یہ چھ چیزیں پوری ہو گئیں خط مبینبیوں یہ چھٹی چیز نہیں ہے بلکہ خط مبینبی ان کا ان چھ چیزوں کے ساتھ تعلق ہے جس طرح صورت الفاتحہ کا تعلق 113 سو سورتوں کے ساتھ ہے خط مبینبی ان کا تعلق ان چھ چیزوں کے ساتھ ہے گویا شہری سے بعد میں اللہ کے نبی نے ختمہ بین نبی فرما کر ایک دعویٰ فرمایا ہے کہ باقی صرف نبی ہیں اور میں آخری نبی ہوں اور یہ جو چھ چیزیں ہیں یہ نبی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آخری نبی کی ضرورت ہیں اس لیے اللہ نے چھ چیزیں مجھے عطا فرمائی ہیں اور انبیاء کو عطا نہیں فرمائی ہیں میں بھی چناب نگر گیا وہاں سبق تھا میرا تو فارغ ہونے کے بعد میں نے رحمان اللہ وسائی صاحب سے کہا میں نے کہی میری عدلس الحدیث کتاب ہے اور میں اس حدیث شرح یوں کرتا ہوں مولا پر مان لا کہ میں نے ساری شرح پڑھی ہے میں نے کہی غلط ہے تو میری اصلاح فرمائیں اگر ٹھیک ہے تو پھر اس کو عام فرمائیں اب اچھی طرح بات سمجھیں کیونکہ عام طور پر ہمارے حضرات یہ مسجد وطحور جو علیت و مسجد بطورہ ایک شمار کرتے ہیں حالانکہ ایک نہیں دو ہیں وضو خانہ الگ ہوتا ہے نماز کی جگہ الگ ہوتی ہے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنایا الگ مسئلہ ہے اور پوری زمین کو ثہور بنایا مٹی کو الگ مسئلہ ہے تو جب دو مسئلے ہیں تو دو الگ الگ کر دیں نا اور ختم ابی امنبی کے دعوے پر آپ اس کو بتاؤ دلائل پیش فرما دیں اب اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں صرف ایک جملہ میں نے بتانا ہے غیر مقلیف کتنا کتنا بڑا ہے آپ اس کو ذرا بطور دلیل سمجھیں اللہ کے نبی اشعار فرماتے ہیں پوٹی تو جوام الکلم مجھے اللہ نے جوام الکلم دیے جو پہلے انبیاء کو نہیں دیے یہ جوام الکلم کیا ہیں کلم جمع ہے کلیمتل کی جوام جمع ہے جامعت الغی اصل ہے الکلم الجامعہ الکلم الجوامع الکلم الجامعت الجوام الجوام الجوام الجوام اور یہ جامع جوامع یہ صفت ہے الکلم کی الکلیم مصوف ہے جوام اس کی صفت ہے میں طلباغل کہہ رہا ہوں اور یہ اضافت و صفت اللمسو کے قبیل سے ہے اس لیے جوام پہلے ہے الکلیم بعد میں ہے اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے میری خصوصیت یہ ہے کہ مجھے جوام الکلم دی ہے کلمات جامعات دیے ہیں اور پہلے انبیاء کو کلمات دیے ہیں کلمہ اور کلمہ جامعہ میں کیا فرق ہے آپ نے ناحو میں پڑھا ہے کلمہ کہتے ہیں لفظ وزیر معنی مخل دن کلم ایسا لفظ ہے ایسا ایک لفظ ہے جس کا ایک معنی ہو لفظ ایک اور معنی ایک یہ کلم کلمہ ہے اور ایک لفظ اور معنی کئی یہ کلمہ جامعہ ہے پہلے انبیاء کو اللہ نے کلمات دیے اور ہمارے نبی کو کلمات جامعات دیے ایسا کیوں ہوا اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے یہ گزشتہ انبیاء میں سے ہر نبی ایک بستی کا نبی ہوتا ایک قوم کا نبی ہوتا اور ایک خاص وقت کے لیے نبی ہوتا تین لفظ سمجھے ایک خاص قوم کا نبی ایک خاص علاقہ بستی شہر کا نبی اور ایک خاص وقت کے لیے نبی اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم نہیں اقوام عالم کے نبی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی نہیں ساری زمین کے نبی ہے ہمارے نبی پاک ایک وقت نہیں قیامت اکیلی نبی ہے تو پہلے انبیاء کا علاقہ بھی محدود وقت بھی محدود اور افراد امت بھی محدود ہمارے پیغمبر کا علاقہ بھی غیر محدود ہمارے پیغمبر کی امت بھی غیر محدود اور ہمارے پیغمبر جس وقت کے نبی ہے وقت بھی غیر محدود یہ محدود اور غیر محدود انسانی علم کے اعتبار سے ہے اللہ کے علم میں تو ساری چیزیں محدود ہیں انسانی علم کے اعتبار سے یہ غیر محدود ہے تو جب گزشتہ انبیاء ان کی امت بھی محدود جگہ بھی محدود اور وقت بھی محدود اب بتائیں جب امت محدود ہے تو نبی کو مسائل محدود چاہیے یا غیر محدود جی محدود چاہیے نا امت محدود ہے تو مسائل بھی محدود چاہیے امت تھوڑی ہے تو مسائل بھی تھوڑے چاہیے اب جتنے کسی نبی کو مسائل چاہیے ہوتے اللہ اتنے ہی اس نبی کو الفاظ دے دیتے نصوص دے دیتے اور جب وہ نبی دنیا سے تشریف لے جاتے علما حل کا نبی الخل و ان کے بعد ایک اور نبی آ جاتا جتنے مسائل چاہیے اس لبی کو اتنے مسائل اور مسائل کے لیے اللہ الفاظ دے دیتے ہمارے توجہ رکھیے میری طرف آپ دیکھیں یہ اتنا اہم مضمون ہے کہ شاید مجھ سے قبل آپ نے زندگی میں کسی نے سناؤ نہ سنا ہو اور نہ پڑھا ہو ابھی ہمارے یہاں دورہ تھا تو ہمارے پاس بہت بڑی تعداد طلباء کی تھی اور اسی کے لگ بھگ مدرسام تھے تو ایک عالم مجھے ملے وہ میں بہت خوش ہوا چلے پہ چل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم بارہ دن آپ کے پاس اٹھائیس دن رائو ہمارا چلہ یوں ہوتا ہے اور اب میرے پاس دورہ تربیت المسائل میں چھ پیسے علماء کی آتی ہے کہ جو چلے کے لیے چلتے ہیں بارہ دن میرے پاس گزارتے ہیں اٹھائیس دن رائوئن کی ترتیب پہ بناتے ہیں اور دونوں کو ملا کر وہ چلّہ سمجھتے اور واقعتاً علماء کی شان یہی ہے کہ عالم کو اپنی حیثیت کے مسابق دنیا میں کام کرنا چاہیے مجھے میں نے ایک مسئلہ بیان کیا مجھے مسئلہ تو نہیں کہنا چاہیے ایک میں نے تعبیر ایک عقیدے پر اختیار کی مجھے مولانا صاحب قرمانے لگے اور وہ ایسے عالم ہیں جو دالوں کراچی کے اندر مدرسے سے رہ چکے ہیں اب اس کے بعد مظفرآباد آزاد کشمیر مدرس ہے اور اب وہ سال کے اندر چل رہے تھے مجھے قرمانے یہ تعبیر آپ نے اختیار فرمائی ہے کہ یہ اس سے پہلے کسی کتاب میں نہیں ہے میں نے کہا مجھ سے پہلے کسی کتاب میں نہیں ہے لیکن میرے بعد تو کسی کتاب کے اندر آ جائے گی نا سمجھے جو تعبیرات مولانا قاسم نوکی اختیار فرماتے ان سے پہلے کتاب میں نہیں ہے ان کے بعد کتاب میں آ ہے نا میں نے کہ مولانا میں آپ کے لیے تو بہت چھوٹا ہوں اور میں ہوں بھی چھوٹا اور آپ کا معاصر ہوں لیکن جو میرے بعد ہے میں ان کا معاصر نہیں ہوں گا ان کا میں طلب ہوں گا اس لیے وہ کہیں کہ حضرت نے فلاں کتاب میں لکھا ہے ان کو حوالہ مل جائے گا اور آپ کو حوالہ نہیں ملے گا آپ کے بعد تو صاحب حوالہ موجود ہے تو جب صاحب والا حوالہ تلاش کرنا میں نے کہا علمی شان کی بالکل خلاف ہے حوالے سے آپ ذرا بحث کیسے کریں گے شاید یہ والے سے کھل کے بات کریں میں نے کہا جو بات میں کرتا ہوں میری تعبیرات پر مجھ سے کھل کے بات کریں میری غلطی ہو تو نشاندہی فرمائیں اگر صحیح ہو تو قبول فرمائیں اب آپ نے بات سمجھ نہیں ہے میں بات کی اہمیت بتانے کے لیے کھل کر بات کرتا ہوں میں سے نہیں گھبراتا کہ لوگ میرے بارے میں رائے کیا قائم فرمائیں گے اگر میں یہ گھبرا جو رائے کیا قائم ہوگی تو پھر میں دائیں تو نہ رہا نہ پھر تو میں آپ کے متاث ہو گیا کہ جیسے آپ فرمائیں میں ویسے کہتا رہوں تو پھر دائی کی شان یہ نہیں ہوتی اب آپ نے بات سمجھنی ہے جب نبی کی امت محدود ہے تو نبی کو مسائل مسائل محدود ہوں تو ان کے لیے الفاظ محدود چاہیے محدود ہمارے پیغمبر کی امت غیر محدود تو ہمارے پیغمبر کو جو مسائل چاہیے وہ غیر محدود تو غیر معدود کے لیے الفاظ معدود چاہیے غیر معدو اور ہمارے پیغمبر کی جو نصوص ہیں آیات اور احادیث مسائل کے لیے ان کی تعداد کتنی ہے پونے سات ہزار آیات ہیں کتنی میں پونے سات ہزار کہتا ہوں یہ عمرت تقریبی ہے اس پر اعتراضات نہیں ہوتے کمی بیشی ہو جاتی ہے پونے سات ہزار آیات اور احادیث کی تعداد کتنی ہے ایک ہے احادیث کا متن اور ایک ہے سند متن اور سند کسے کہتے ہیں کیونکہ یہاں بات خیر علماء بھی میں سیری وضاحت کرتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور آپ نے کیا کیا یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا یا کیا کیا اس کو نقل کرنے والے افراد بھی ہیں کیا کیا, کیا, کیا فرمایا یہ حدیث کا متن ہے اور نقل کرنے والے افراد اس کا نام سند ہے تو ایک حدیث کا متن ایک حدیث کی صنعت جب آپ حدیث کے متن دیکھیں گے تو متن حدیث کی تعریف کا رات کیا ہے ایک قول ہے چار ہزار کا ایک قول ہے دس کا اور ایک قول ہے پچاس کا پچاس کے اوپر کا قول نہیں ہے پچاس کے اوپر کا قول نمبر ایک چار ہزار نمبر دو دس ہزار اور نمبر تین پچاس میں اس پہ بحث نہیں کر رہا راجے کون سا ہے مرجو کون سا ہے صحیح کون سا ہے ذہیب کون سا ہے اس کے اوپر قول نہیں ہے اور احادیث ہوگی پچاس ہزار متون اور آیات ہوگی پونے سات ہزار آیت کو بھی کہتے ہیں نس نون اور سوات حدیث کو بھی کہتے ہیں نس اب ہم کہتے ہیں نصوص کی تعداد کیا ہے پونے ستاون ہزار پونے ستاون ہزار محدود ہے یا غیر غیرمعدود بولیے اور اس امت کے مسائل تو غیر معدود مسائل کے لیے نصوص محدود چاہیے غیر معدود چاہیے مسائل محدود تو نصوص بھی محدود اور مسائل غیر معدود تو نصوص بھی اب امت کے افراد غیر غیرمحدود ہیں اب امت کو مسائل غیر غیرمحدود چاہیے غیر معدود کے لیے اللہ اپنے نبی کو غیر غیرمحدود نصوص دے دیتا ہم قرآن اور حدیث پاک اس کی تعداد سینکڑوں ہزاروں سے بڑھ کر یہ کھربو تک چلی جاتی اس لیے کہ مسائل خربو ہیں تو نصوص خربو چاہیے اب بتائیں اگر ایک عرب آیات پر مشتمل قرآن کریم ہوتا اس ایک عرب آیات کو کون سا قلم لکھتا کون سا برس چھاپتا کون سا مولانا حافظ اس کو یاد کرتا اور دنیا کس لائبریری کے اندر آتا یہ تو قرآن ہے اب اس طرح حدیث ہوتی خربو کی تعداد میں اس کو سنبھالتا کون سمجھ آ رہی ہے اب اگر خربو آیات اور احادیث اللہ اس امت کو دے دیتے خربو مسائل کے لیے تو سنبھالنا امت کے بس میں نہیں تھا اللہ نے کرم کیا فرمایا محدود آیات اور احادیث دے دی اور ان کے نیچے غیر محدود مسائل رکھ دیے بیٹا مجھے دیکھو بات سمجھو میں جو بات روک لیتا ہوں نا مجھے پتا ہے کہ میں آپ دائیں بائیں دیکھتے رہے تو آپ کو بات سمجھ نہیں آنی توجہ رکھیں گے پھر سمجھ آ جائے پھر بڑی بات ہے اور دائیں بائیں دیکھے بات سمجھے تو ممکن ہی نہیں ہے بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو. مسائل کتنے ہیں اور نصوص اگر غیر معدوت ہوتی تو امت کے لیے کام آسان ہوتا یا مشکل ہوتا تکلیف ہوتی یا آسانی ہوتی سنبھال سکتے یا نہ سنبھال سکتے تو اللہ نے کرم کیا فرمایا اللہ نے کرم کیا فرمایا نصوص محدود دے دی اور ان کے نیچے مسائل غیر محدود رکھ دی پہلے انبیاء کو اور اسے کہتے ہیں جام الکلم اسے کیا کہتے ہیں جوام الکلم کلم جامعہ نس ایک ہے مسئلہ نیچے ہزار ہے نصف ایک ہے اور مسائل اس سے لاکھوں نکل رہے ہیں اب بتاؤ یہ جوام الکلم پہلے انبیاء کی ضرورت تھی کیوں ان کے تو مسائل معذور تھے تو نصوص ہمارے پیغمبر کے مسائل اب اگر نصوص غیر محدود ملتی تو امت سنبھال نہ سکتی نا تو غیر معدود مسائل کے لیے معذور نصوص اسے کہتے ہیں جوام الکلم اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ نے مجھے دیے ہیں باقی انبیاء کو نہیں دیے کیوں ختم ابی النبی وہاں تو نبی کے بعد دوسرا آتا اس کے بعد تیسرا آتا تو مسائل بڑھ رہے تھے تو نبی بڑھ رہے تھے نا تو جتنے مسائل اتنے سوز اب میرے بعد قیامت تک نیا نبی تو آنا نہیں ہے قیامت تک نیا نبی مسائل آنے ہیں نبی نہیں ہونا اگر مسائل بھی ہوتے نبی بھی ہوتا پھر تو الجھن ہی کوئی نہیں تھی مسائل نسل مسائل نسل اب مسائل پیدا ہوں گے نبی نہیں ہوگا جب نبی نہیں ہوگا تو نسب بھی نہیں ہوگی اللہ نے کرم یہ کیا کہ مجھے ایسی نصوص عطا فرما دی جو کلم نہیں بلکہ جوان القلم ہے میری حدیث ایک ہوگی اور اس کے نیچے مسئلہ ایک نہیں ہوگا اس کے نیچے مسئلے لاکھوں ہوں گے اور اس کے نیچے مسئلے ہزاروں ہوں گے اب اس پر میں مثال دے دیتا ہوں ضرورت تو نہیں بڑے آرام سے مثال سمجھ آتے ہیں لیکن پھر بھی میں ایک مثال دے دیتا ہوں اس کے اس کا پس منظر سن لیں بیک گراؤنڈ پھر مثال جلدی سمجھ آئے مجھ سے غیر مقلد نے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ کے ہاں جب جمعے کی جب یہ جنازے کی نماز ہوتی ہے تو امام اعلان کرتا ہے نیت کرو کہتے ہیں نیت کر لو جنازہ شروع ہونے لگا نیت کر لو اب آگے بعض الفاظ ہی بتاتے ہیں چار تکبیر نماز جنازہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے درور واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے حضرت میت کے منہ طرف کعبہ شریف پیچھے سے امام کے اللہ اکبر نیت کرو مجھے اس نے کہا یہ کس حدیث سے ثابت ہے میں نے کہا انمان الدین نیاد بخاری شریف کی پہلی حدیث ثابت ہے مجھے اس نے کہا آپ میرا سوال نہیں سمجھے میں نے کہا میرا خیال یہ کہ میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں لیکن آپ میرا جواب نہیں سمجھیں کیا مطلب میں نے کہا آپ کا سوال یہ ہے کہ جو زبان سے نیت کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے یہی سوال ہے نا خوشی کہتے جی ہاں میں نے کہا اس کا مانا میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں نا اب آپ میرا جواب نہیں سمجھے خوشی کہتے کیوں میں نے کہا ہمارا امام اپنے مختلف سے کہتا ہے نیت کرو یہ نہیں کہتا نیت کہو یہ کہتا ہے نیت کرو یہ نہیں کہتا نیت کہو فرق کیا ہے کہنا زبان سے ہوتا ہے اور کرنا دل سے ہوتا ہے تو میں نے کہا ہم کب کہہ رہے ہیں زبان سے کو ہم بھی کہہ رہے ہیں نیت کرو کرو کا معنی دل سے ہے کہ ہو کا مانا زبان سے ہے اور ان بنیاد یہ بات ثابت ہے اور یہ لوگ زبان سے کہتے ہیں میں نے کہا یہ سوال پھر ان سے کرو نا ہم سے تو نہ کرو جو ہم کہتے ہیں اس کے ہم دلیل بھی دیتے ہیں جو نہیں کہتے اس کے دلیل ہمارے سمے ہی نہیں ہیں تو ہم کیوں دیں گے باقی میں نے کہا یہ بات سمجھیں اگر لوگ زبان سے کرتے ہیں تو یہ بھی خلاف شریعت نہیں ہے حدیث سے یہ بھی ثابت ہے صحیح بخاری میں ہے صحابی گھر آئے اپنی عالیہ سے پوچھا ارے آئندہ نہ حل نہیں ہے آئندہ کوم گھر میں کھانا ہے ان نے کہا نہیں تو صحابی نے زبان سے کہا انی سا یوم حاضا چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں یہ زبان سے کہا نا تو جب روزہ رکھنے کے لیے زبان سے انی سام یومی اعظہ کہنا جائے جائے ہم نماز روزے پر قیاس کر لیتے ہیں قیاس ہمارے دلیل شریح تو زبان سے کہنا بھی حدیث ثابت ہو گیا یہ تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے نا اس پہ ہم سے بات کر لو کہ قیاس دلیل شریح ہے یا نہیں بات کر لو تو جب قیاس بھی دلیل شریح ہے تو زبان سے کہنا بھی ثابت ہو گیا نہیں نہیں میرا سوال اور ہے میں نے کہا جی تیرا اور ہے میں وہ بھی سمجھتا تیرا اور سوال کون سا ہے اور تیرا سوال یہ ہے یہ جو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں چار تکبیر نماز جنازہ یہ الفاظ کس حدیث ہے میں نے کہا ان الفاظ کے لیے تو حدیث کی ضرورت نہیں ہے مجھے کہنے کا کیوں میں نے کہا اللہ کے نبی نے ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا ان نمل اعمال بن نیت جیسی نیت ویسا عمل جیسی نیت ویسا عمل نیت اگر ٹھیک ہے تو عمل بھی نیت فاسد ہے تو عمل بھی فاسد ہو جائے گا جیسی نیت ویسا عمل اب کس عمل کے لیے کیا نیت کرنی ہے اگر یہ بات اللہ کے نبی اپنے ذمہ لے لیتے تو صرف نیت کا مسئلہ اتنا بڑا ہوتا کہ جو بخاری موجود ہے اس سے دس گنا بڑی بخاری شریف بن جاتی تو نیت کا مسئلہ پورا نہیں ہونا تھا اللہ کے نبی فرماتے جب پگڑی باندھو تو ان الفاظ سے نیت کرو ٹھیک ہے ٹوپی پہنو تو ان الفاظ سے نیت کرو سرما لگاؤ تو ان الفاظ سے نیت کرو خوشبو لگاؤ تو ان الفاظ سے نیت کرو کوئی نیت تو کرنی ہے نا خوشبو کیوں لگا رہے ہیں کوئی نیت تو ہوگی نا آپ کی آپ خوشبو لگاتے ہیں کیوں میں جمعے کے لیے جا رہا ہوں خوشبو لگاتے کیوں میرا مہمان آ رہا ہے خوشبو لگاتے کیوں میرا نکاح ہو رہا ہے خوشبو لگا رہے کیوں میں بازار جا رہا ہوں بھائی کسی نیت سے تو کس اگر ہر ہر عمل کے الفاظ اللہ کے نبی بتاتے تو دنیا میں ایک عمل نہیں ہے لاکھوں عمل ہیں ہر عمل کی نیت کے الفاظ بھی اللہ کے نبی بتاتے تو دس گنا بڑی بخاری بن جاتی نیت کا مسئلہ پورا نہ ہوتا تو باقی مسائل کا کیا بنتا میں نے کہا اللہ کے نبی نے کرم فرمایا ہمارے اوپر انعمال و بن کہہ کے ضابطہ تھا فرما دیا باقی علماء کو اپنا وارث بنا دیا میں اتنی بات سمجھا رہا ہوں کہ جیسی نیت ویسا عمل باقی کس عمل کی نیت کیا کرنی ہے اس کے لیے آپ علماء سے رجوع کر لیا کرو یہ موجم تبرانی بھی روایت موجود ہے حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول یار نزلہ بنا امر لئے سبھی بیان امر ملا نہ ماتا امرون کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے لیے ہمیں نہیں اور عمل نہ ملے تو ہم کیا کریں پر تو شاہ ویرون پھر تم فکا سے پوچھ لیا کرو یہ مسئلہ تو حدیث میں آ گیا جیسے نیت ویسا عمل اور کسی عمل کے لیے الفاظ کون سے نیت کے ہوں یہ چونکہ حدیث میں نہیں ہے پر میں فوقہ سے پوچھ لیا کرو تو اللہ کے نبی نے انم الامال بالنیات اب توجہ رکھنا ایک ہی حدیث ہے نا جیسے نیت ویسا عمل اب کس عمل کے لیے کیا نیت کرنی ہے یہ کون بتائے گا بولاما یہ انم الامال بالنیات کے اندر موجود ہے اب اگر اللہ کے نبی اس کو کھول دیتے ہر عمل کی نیت کے الفاظ بتاتے تو کروڑوں عاریث ہو جاتی لیکن ابھی تک صحیح بخاری پوری نہ ہوتی اب کرم کیا گیا جوام الکلم اس امت کو ایک کلمہ دے دیا جس کے نیچے لاکھوں مسائل دے دیے اور ان مسائل کو نکالنے کے لیے اللہ نے امت کو نبی کے وارث علماء دے دیے میں اس کی ایک مثال دوں گا تو شاید بات جلدی سمجھ آئے قیامت تک آنے والے انسان کی ضرورت ہے پانی اور جتنا پانی قیامت تک آنے والے انسان کو چاہیے اللہ نے وہ سارا پانی زمین کی طے میں رکھ دیا ہے جب آپ کسی جگہ مکان بناتے ہیں اور موٹر لگا کے پانی نکالتے ہیں پانی اس وقت پیدا ہوتا ہے یا پیدا پہلے سے اب موٹر لگا کے نکالتے ہیں پیدا پہلے سے ہے نا اب نکالتے ہیں جب آپ بجلی سے پانی بجلی آپ پانی سے نکالتے ہیں تو بجلی پہلے سے پانی کے اندر موجود ہے آپ نکالتے ہیں یا پانی کے اندر بجلی پیدا کرتے ہیں بجلی سے پہلے سے موجود ہے لیکن انجینئر اس بجلی کو پانی سے نکالتا ہے اب بات سمجھیں قیامت تک آنے والے انسان کو جتنا پانی چاہیے اللہ نے پیدا فرما دیا اور زمین کے نیچے رکھ دیا قیامت تک اڑنے والے جہاز کو جتنا فیول چاہیے اللہ نے پیدا فرما دیا اور زمین کے نیچے رکھ دیا قیامت تک چلنے والے چولہے اور انجن کو جتنا گیس چاہیے اللہ نے پیدا فرما دیا اور زمین کے نیچے رکھ دیا قیامت تک آنے والے انجن کو جتنا ڈیزل پٹرول چاہیے اللہ نے پیدا فرمایا اور زمین کے نیچے رکھ دیا اگر یہ گیس زمین کے اوپر آ جاتا مت تباہ ہو جاتی پٹرول زمین کے اوپر آتا آگ لگ جاتی پانی زمین کے اوپر رکھ دیتے سلاب آتا عمر غرب ہوتی اللہ نے کرم کیا کیا قیامت تک کی اس ضرورت کا پانی پٹرول زمین کے نیچے رکھ دیا اور جب بھی ضرورت ہو نکالنے کے لیے امت کو انجینئر عطا فرما دیے اب قیامت تک آنے والے مسائل کے لیے اللہ نصوص دے دیتا امت سنبھال نہ سکتی اللہ نے کرم یہ کیا کچھ نصوص عطا فرما دی ان کے نیچے سارے مسائل رکھ دیے اور قیامت تک آنے والی امت کو جب بھی جو مسئلہ چاہیے نکالنے کے لیے علماء سب علیہ فرما دی اب بات سمجھنا ہوتی تو جوامل کلیں تو جوام القلم پہلے نبی کو ضرورت ہے یا ہمارے نبی کی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے نبی کی فضیلت ہے نا اب مجھے آپ بتائیں ایک ہے نبی اور ایک ہے آخری نبی نبی وہ جسے کلم ملے یا جوام القلم ملے نبی وہ جسے کلم اور آخری نبی جسے جوام القلم ملے اب توجہ رکھنا جتنے مسائل اتنی حدیثیں یہ شان نبی کی ہے یا آخری نبی کی ہے جتنے مسائل اتنی حدیثیں یہ شان نبی کی ہے یہ آخری نبی کی اور مسائل زیادہ اور حدیثیں تھوڑی یہ شان کس کی ہے اب اتنا سمجھیں جو بندہ یہ بات کہتا ہے ہر مسئلے پر حدیث چاہیے ہر مسئلے پر حدیث چاہیے اس کا معنی یہ ہے اس نے حضور کو نبی سمجھا ہے آخری نبی نہیں سمجھا بات سمجھ آ رہی جو یہ کہے کہ ہر مسئلے پر حدیث چاہیے اس نے حضور کو نبی سمجھا یا آخری نبی, نبی ہم کیا سمجھتے ہیں اس لیے جس نے نبی ہونے کا حضور کے بعد دعویٰ کیا ان کو سپورٹ اہل حدیثوں نے کیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا نکاح مرزا غلام احمد قادیانی کو لڑکی جو تلاش کر کے دی ہے مولانا محمد حسین بٹالوی اہل حدیث نے دی ہے مرزا غلام محمد قادیانی کا نکاح خیر مقلدین کے شیخ القل فل میاں نظیر حسین نے دیا ہے اور نکاح پر پانچ روپئے اور ایک مسلح لیا ہے ان کی کتابوں میں میں اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا تفصیلات آپ کو چاہیے تو میری کتاب ہے اہل پھر کا کی جائزہ آپ اس کو لے لیں الحمدللہ اتنا ہم نے کام کر دیا ہے کہ ہم نے سابقہ اپنے کابر کے قرضے چکا دیے اور ان پر ہم نے قرضے چھوڑ دیے آپ کو بریلری چاہیے پھر اہل اے لذیذ پاک و ہندی جائزہ ایک کتاب کھول لیں جماعت المسلمین چاہیے پھر جماعت المسلمین کھول لیں آپ کو مماتی چاہیے پھر مماتی کتاب کھول لیں میں جن جن کو فتنے سمجھتا ہوں ان کے خلاف بولتا بھی ہوں لکھتا بھی ہوں میں منافق نہیں ہوں فتنا سمجھو اور چوپرائے جاؤں ایسا نہیں ہوتا یہ ہماری علما کی شان یہ نہیں ہے میں سمجھا یہ رہا تھا اب بتاؤ ہر مسئلے پر حدیث یہ نبی کی شان ہے یا آخری نبی کی بولو اور ایک حدیث سے کئی مسئلے یہ شان کس کی ہے ہمارے حضور نبی ہیں یا آخری نبی ہیں تو جو بندہ ہر مسئلے پر حدیث مانگے اس کا معنی اس نے حضور کو نبی سمجھا آخری نبی نہیں سمجھا ہم چونکہ حضور کو نبی بھی سمجھتے ہیں اس لیے کچھ مسائل میں حدیث بھی لے لیتے ہیں اور آخری نبی بھی سمجھتے ہیں دیگر مسائل حدیث سے نکال لیتے میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس سے پہلے شاید آپ نہ کی سنا ہو نہ کہ آپ نے پڑھا ہو اب جو بندہ باطلہ کے رد پہ کام کرتا ہے میرا ملیشیا و تبلیغی مرکز میں بیان تھا علماء طلباء میں تو میں نے وہاں علماء سے کہا ول نہ اللہ نے سب فرمایا سبیلا نہ نہیں فرمایا سبیلا نہ کہ شاید آپ کے ساتھ خاص ہو جاتی سب النا کہ اللہ نے ہمارا بھی گزارا چلا دیا بلدین جہدین جو میرے راستے میں محنت کرے گا میں اس پر اپنے دین کے راستے کھول دوں گا سبیل نہیں فرمایا بلکہ سبل فرمایا دعوت ایک سبیل ہے خانقاہ ایک سبیل ہے تدریس ایک سبیل ہے اور خطابت ایک سبیر ہے جہاد ایک طبیل ہے کئی راستے ہیں جو جس راستے میں چل پڑے گا اللہ اس راستے کو اس کے اوپر کھول دے گا ہم نے چونکہ دن دار ردے فرقے باطلہ پہ لگا دیا ہے اللہ پاک نے ہمارے اوپر فتنے کھول دیے ہیں یہ فتنہ کیا ہے ہمارے ایک بہت بڑے پاکستان کے بزرگ ہیں میں ملاقات کی تو مجھے فرمانے لگے کہ مولانا جب آدمی کا تعلق خانقاہ سے بھی ہو اور پھر فرقے باطلہ کا رد کرتا ہو دنیا میں جب بھی وہ فتنہ اٹھتا ہے اس کی جو دل کی حرکت ہے نا وہ یوں حرکت شروع ہو جاتی ہے اس کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں فتنہ ہے یا فلاں فتنہ بن جائے گا ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہمارے نبی کو اللہ نے جوام الکلم اور پہلے نبیوں کو کلم دیے کلم اور جوام القلم میں فرق کرتے ہوئے غیر مقدیر کے فتنہ سمجھا آ کتنا بڑا فتنہ ہے تو یہ نبوت کے دروازے بند کرتا ہے نبوت کے دروازے کھولتا ہے نبوت کا دروازہ بند ہوگا اشتہاد شروع ہو جائے گا اور جب نبوت کا دروازہ کھل جائے گا اشتہار کی ضرورت ہی نہیں رہے گی میری بات سمجھ آ رہی ایک آپ نشانی یاد رکھ لیں کبھی آپ نے پہچاننا ہو کہ فلام بندہ اہل ڈی ہے کہ نہیں ایک نشانی یاد رکھ لیں جس بات پہ اللہ کے نبی خوش ہو جائیں اور یہ ناراض ہو اور جس پہ اللہ کے نبی ناراض ہو اور یہ خوش ہو سمجھے ایلے دی ہے جس بات پہ اللہ کے نبی خوش ہو جائیں اور یہ ناراض ہو غصے ہو اور جس پہ اللہ کے نبی غصے ہو اور یہ خوش ہو تو آپ سمجھیں یہ کون ہے میں مثال دے تو آپ کو خود ہی بات سمجھ آ جائے گی اور میں بغیر دلی کی کبھی بات نہیں کرتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش آیا کہ فلاں آدمی نے اپنی گھر والی کو تین طلاق اکٹھی دے دی ہے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ, کتاب اللہ, وانا بین قام اللہ کے نبی فرمان لگے ابھی میں موجود اور کتاب اللہ سے کھیلا جا رہا ہے جب یہ بتایا فلام بندے نے تین طلاق اکٹھی دی ہے کام خبان اللہ کے نبی غصے میں آ کر کھڑے ہوگے یہ تم نے کیوں کیا ہے آپ جاؤ ان کے مدرسے میں کہ فلام بندے نے تین طلاق اکٹھی دی ہیں خوش ہوں گے ناراض ہوں گے بتاؤ تو اکٹھی تین طلاق ہونے پہ اللہ کے نبی ناراض ہوتے اور غیر مقرل بس سمجھ لیتی سے جس بات اللہ کے نبی ناراض ہوں اور یہ خوش ہوں نا یہ علامت اس بات کی کہہ لیتی سے اور جس بات اللہ کے نبی خوش ہوں اور یہ ناراض ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو پوچھا تم لوگوں کو مسئلے کیسے بتاؤ گے انہوں نے کہا اللہ کی قرآن سے پر میں قرآن میں نہ ملے تاجی سنت سے حدیث ہے سنت سے حدیث کے لفظ نہیں ہے کیسے سنت سے اگر سنت میں نہ ملے تو پھر کہا جی اجتا آئی میں اتحاد کروں گا اجتا آئی اج تاہدو لفظ یاد رکھیں اجتا دو بیرا آئی امام منیفہ صاحب و رائے ہیں لوگ کہتے ہیں اعتراض ہے تم کیا ہو امام ہو تو صاحب و رائے تھے نہیں کہ جو صاحب رائے ہو مجدد ہوتا ہی وہ ہے ایسے معذرمات ہے اجتا رائے ہوگی تو بھی اتحاد کرے گا جو صاحب رائے نہیں وہ اتحاد کرے گا کیسے آج و برا جی اللہ کے نبی میں مسئلہ قرآن سے بتاؤں گا قرآن میں نہ ملا تو سنت سے سنت میں ملا تو پھر اشتہاد کروں گا یہ بات سن کر اللہ کے نبی کتنے خوش ہوئے اللہ کے نبی پھر ماننے لگے الحمدللہ للہ اللہ جی وقول رسول, رسول ہی لما بھی رسول اے اللہ میں تیرا نمائندہ ہوں اور یہ معذ یمن میں میرا نمائندہ ہے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں آپ نے میرے نمائندے کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی جیسے تیرا نمائندہ محمد خوش ہو گیا ہے تو اشتہاد کا نام سن کر حضور خوش ہوئے نا اور یہ, یہ پکے رہے دی. نشانیاں یاد رکھا کرو تاکہ بات سمجھ نہیں بہت آسان سمجھ آ گی بات اب دوسری بات سمجھیں میں دوسری بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے نبی کے وارث علماء ہیں اب قیامت تک کام علماء نے کرنا ہے علماء اللہ کے نبی کے وارث ہیں آپ جو بیٹھے ہیں آپ میں طلباء وہ بھی عالم ہیں اور جو فضلہ وہ بھی عالم ہیں فرق کیا ہے فضلہ عالم بال ہیں اور طلباء عالم بال ہیں فضلہ عالم بالحال ہیں اور طلبہ عالم بالم عال ہیں تو سارے علماء نا میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ علماء ہیں اور عالم نبی کا وارث ہے اس بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات ذرا سمجھیں اور اپنے اکابل مولانا قاسم مورتی رحم اللہ عظی علوم دیکھیں مولانا قاسم تاثمی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا کہ ان العلما ابراست الانبیاء ولم یور رلم بیام یور سر ولادینارا عالم نبی کا بارش ہے اور نبی اپنی وراثت میں جرم اور دنانیر نہیں چھوڑتا بلکہ علم چھوڑ کر جاتا ہے جس کو جتنا نبی کا علم ملا وہ اتنا ہی نبی کا بارش ہے تھوڑا ملا تو تھوڑا وارث ہے زیادہ ملا تو زیادہ وارث ہے لیکن علما نبی کے بارش ہے اب نبی کی وراثت علم میں چلتی ہے اور نبی کی وراثت مال میں نہیں چلتی مسئلہ سمجھنا نبی کی وراثت مال میں نہیں چلتی یہ آپ نے پڑھا ہے نا نبی پاک وسلم فرمایا آپ کو شاید مولانا قاسم صاحب نے یا مولانا ریاض صاحب نے مسئلہ حیات پہ درس دیا ہوگا میں جو ایک بات سمجھانے لگا ہوں انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں یا اور دلائل ہیں نا میں وراثت پہ دلیل دینے لگا ہوں کہ مولانا قاسم الرحمۃ اللہ نے کتنی عجیب دلیل دی ہے مولانا کا کاثروتی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم انبیاء ہیں نہ نماشر المبیا ہم نبی ہیں اور ہم دنیا میں کسی کو بھی اپنا وارث نہیں بناتے نبی کے مال کا دنیا میں کوئی وارث نہیں ہوتا اور نبی جو مال چھوڑ کے جاتا ہے فرمایا لا نورث ہم کسی کو وارث نہیں بناتے لیکن جو مال ہم چھوڑ کے جاتے ہیں ما ترکنا ب صدت ہمارے مال کا وارث کوئی نہیں بنتا البتہ ہمارے مال امت میں صدقے میں صدقے میں تقسیم ہوتا ہے مولانا نوٹی فرماتے ہیں کہ نبی کے مال کا دنیا میں کسی کا وارث نہ بننا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی میں حیات موجود ہے نبی کے اوپر موت ہے اور نبی کے اندر حیات موجود ہے کیوں فرماتے ہیں وراثت کسے کہتے ہیں وراثت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کی ملک سے مال نکل گیا اور بعد والے کو مال مل گیا وراثت یہی ہے نا میراثت میں مال کب تقسیم ہو جب آدمی کی ایک ہی مال ملک سے مال نکل جائے اور جب تک ملک سے مال نکلے گا نہیں تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی مولانا قرماتے ہیں کہ ملک سے مال تب نکلتا ہے جب آدمی کے اندر حیات نہ رہے چونکہ نبی کے اوپر موت آ بھی جائے تو قلبِ اثر میں حیات رہتی ہے اس لیے پیغمبر کا مال کیونکہ ملک سے نکلتا نہیں ہے تو امت کے وراثت میں تقسیم بھی نہیں ہوتا تو پیغمبر کے مال کا وراثت میں امت کو اپنے رشتہ داروں کو نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کے قلبِ اثر میں حیات موجود ہے آگے فرماتے ہیں پھر پیغمبر کا مال سدکا کیوں ملتا ہے فرماتے ہیں نبی کے مال کا صدقہ بننا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے قلب میں حیات ہے کیوں صدقہ مال تب بنتا ہے جب ببختے تصدق متصدق زندہ ہو بختے تصدق متصدق میں کہتا ہوں بھائی یہ دس روپے میری سے صدقہ ہے میں زندہ ہوں گا تو صدقہ بنے گے نا اگر میرے اندر حیات ہے میرا مال صدقہ کیسے بنے گا مولانا فرماتے ہیں کہ مال صدقہ تب بنتا ہے بوقت تصدق متصدق زندہ ہو بوقت موت پیغمبر پہ موت آ رہی ہے اور مال امت کے لیے صدقہ بن رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ موت بھی آ رہی ہے اور بدستور اندر حیات بھی موجود ہے اگر اندر حیات نہ مانو گے تو مال صدقہ بنے گا نہیں تو نبی کے مال کا وراثت میں تقسیم نہ ہونا یہ بھی دلیل حیات ہے اور صدقہ میں امت میں تقسیم ہو جانا یہ بھی دلیل حیات ہے یہ آب حیات میں لکھا یہ بھی دلیل حیات ہے میں نے اس دفعہ اپنے دورہ تحقیق المسائل میں آنے والے علماء اور طلباء کو المحنت میں نے سبکن پڑھائی ہے اور تحذیر الناف بھی میں نے پڑھائی ہے میں علماء سے کہہ رہا تھا کہ میری زندگی کی آئندہ سال میرا خیال ہے میں المنت بھی پڑھاؤں تحزیر الناف بھی پڑھاؤں اور القیدت و تحاویہ بھی پڑھاؤں میں دورے میں تو پڑھاؤں گا اور اگر ہمارا کراچی مشورہ طے ہو گیا ہمارے مشورے بات چل رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہر بڑے بڑے شہر میں کم از کم ایک کتاب علماء کو سبکن بڑھا دیں مثلا اگر ہم یہاں طے کر لیتے ہیں بھائی سال کے دوران کسی دن بھی جمعرات کر لیں جمعہ کر لیں, جمع لیں، دوران سبق کر لیں ہمیں زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ اللہ تین یا چار گھنٹے چاہیے المحنت کے چھبیس سوالات کے جوابات میں چار گھنٹے میں آپ کو بڑے آرام سے سمجھا دوں گا انشاءاللہ اگر یہ کبھی طے ہو گیا تو آپ آ جاؤ گے <سلام> اور جب المحنت میں پڑھاؤں گا نا تو پھر آپ کا اندازہ ہوا کہ محنت میں بات باتیں مشکل کتنی ہیں وہ مشکل آتی نہیں ہے لہٰذا محنت کے انکار کر دیتے بھائی نہیں آتی تو سمجھو انکار تو نہ کرو نا تحزیر و ناز نہیں آتی تو سمجھو انکار تو نہ کرو آگ حیات نہیں آتی تو سمجھو انکار تو نہ کرو اور میں واقع تن بلا مبالغہ آپ سے کہہ رہا ہوں جب آپ المحنت کو کھول کے پڑھیں گے نا جب پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ المحنت کی بات ویسے ایسی ہیں وہ تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک انسان کو منطق اور فلسوانہ آتا ہو سمجھ نہیں آتی کئی المشاعرہ کی عبادت ہے کہیں محقق جوانی کی بارت ہے کئی شرح مطالعہ کی عبادت موجود ہے کئی شرح مقاصد کی بارت موجود ہے, ہے اب آپ اس کو کیسے پڑھیں گے اس کے لیے پھر میں سازش کہتا ہوں کہ کراچی کا علم نہیں پنجاب کے دیہات کا علم چاہیے ہم بڑی کری کری باتیں کرتے ہیں تم سے ہمارے کوئی مفادات نہیں ہے ہمارے خلاف پروپوگنڈا پہلے ہی چل رہا ہے تھوڑا سا اور چل جائے گا اور کیا ہونا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں بحمد اللہ تعالیٰ پروپوگنڈا پروف آدمی ہوں ہمارے اوپر پروپوگنڈا کوئی اثر نہیں کرتا جتنا میرے خلاف پروپوگنڈا نا اتنا آپ کے خلاف ہو جائے تو دیکھو میاں صاحب لندن میں ہیں اور ان کو سرجری کرانی پڑی ہے وہ نامہ کو برداشت نہیں کر سکتے اور ہمارے کتنی خبریں جھوٹی ہیں لیک ہوتی رہتی ہے اور ہم تک سمجھ بھی نہیں ہوتی سمجھ آئیے آپ کو اب ذرا بات سمجھیں یہ بات اتنی اہم ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تھوڑے وقت میں چھیڑ بیٹھا تو کور کیسے کروں گا امت کے وار... نبی کے وارث کون ہے علما کون ہے مولانا کاسر منوتی رحمتہ اللہ علیہ نے الناس میں بحث بڑی عجیب چھیڑی ہے میں ساری بات نہیں کرتا صرف سمجھاتا ہوں اللہ کے نبی نے علماء کو وارث قرار دیا عابدین کو وارث قرار نہیں دیا کہ نبی کا وارث وہ ہے جو بہت نماز پڑھیں نبی کا وارث وہ ہے جو بہت تہجد پڑھیں نبی کا وارث وہ ہے جو بہت دین کا کام کریں پر میں نبی کا وارث وہ ہے جو عالم ہے یہ کیوں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے مولانا کاثرتی فرماتے ہیں کمالات دو ہوتے ہیں نمبر ایک علم اور نمبر دو عمل پیغمبر اور نبوت کا جو کمال ہے کمالات نبوت میں سے کمال علم ہے کمالات نبوت میں سے کمال عمل نہیں ہے نبوت کا کمال کیا ہے علم ہے عمل نہیں ہے مولانا فرماتے ہیں کہ نبوت کمالات علمیہ کا نام ہے چل کرو سلو فضل نباز ویسے تو سارے نبی امت سے کامل ہیں لیکن نبیوں میں ایک نبی کی نسبت دوسرے میں کمال زیادہ درجہ زیادہ اور کم تب ہوگا جس نبی میں علم زیادہ ہوگا اس کی نبوت میں کمال زیادہ ہوگا اور جس کی علم کم ہوگا اس میں کمال کم ہوگا ہمارے نبی کی شان یہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں علم تو علم الاولین اول آخرین ہمارے نبی کے پاس کیونکہ اولین کا آخرین کا سارا علم موجود ہے اس لیے ہمارے نبی کی نبوت بھی کمالات میں سب سے اعلی ہے تو نبی کی نبوت کا کمال علم ہے یا عمل ہے دولی ہے. دولی. مولانا فرماتے ہیں کہ کمالات علمیہ کا نام نبوت ہے اور دلیل اس کی کیا ہے فرمائے دلیل یہ ہے کسی آدمی کا کمال وہ ہوتا ہے جو اس کے اندر ہو اور دوسرے کے اندر نہ ہو یہ کمال ہے نا کسی آدمی کا کمال کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کے اندر اور دوسرے کے اندر نہ ہو فرمائے اگر عمل نبی کا کمال ہوتا تو امت کبھی بھی عمل کے نبی سے آگے نہ بڑھتی حالانکہ بظاہر امت کئی مرتبہ اعمال میں نبی سے آگے نکل جاتی ہے اللہ کے نبی نے حج کتنے فرمائے اور ایک امتی کتنے حج کرتا ہے جی صحیح کرتا ہے تو امتی حج میں نبی سے آگے نکل گیا نا تو نبی کا کمال کیسے ہوا اللہ کے نبی نے روزہ رمضان مدینہ منورہ فرض ہو رہا ہے تو آپ نے دس سال روزے رکھے رمضان کے اور امت پچاس پچاس سال کے روزے رکھتی ہے تو اگر یہ روزہ نبی کا کمال ہوتا تو امت کبھی بھی روزے میں نبی سے آگے نہ نکلتی تو فرماتے ہیں کمال وہ ہوتا ہے کہ جس کا کمال و دوسرا اس سے آگے نہ گزرے تو امت کا عمال میں بظاہر نبی سے آگے بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ علم عمل میں آگے بڑھنا اس بات کی دلیل ہے عمل کمالات نبوت میں سے نہیں البتہ علم کمالات نبوت میں سے ہے یہ بات سمجھ آ رہی ہے آگے بات لمبی ہے میں اس کو پھر سبھی کی کوشش کرتا ہوں لیکن ایک بات یہ نشیر فرما لیں پوری تحذیر و ناس میں دو باتیں ہیں جو قابل اعتراض ہیں اب میں تحذیر و ناچ چھیڑتا تو ایک بات سمجھ آتی جو میں چھیڑتا نہیں میں یہ بات چیڑتا ہوں جو ہمارے یہاں آ ہے مولانا فرماتے ہیں کہ نبوت کمالات علمیہ کا نام ہے اور کسی کا کمال وہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا اس سے آگے نہ بڑھے اور امتی بظاہر امال میں نبی سے برابر اور کبھی آگے بھی بڑھ جاتا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی یہ عمل کمالات نبوت میں سے نہیں علم کمالات نبوت میں سے ہے اس پر لوگوں نے تلاش کیا کہ یہ پیغمبر کی توہین ہے یہ کہا جی امت امال میں نبی سے آگے نکل جاتی ہے یہ نبی کی توہین ہے حالانکہ نبی کی توہین نہیں ہے فرم امت بسا اوقات امال میں بظاہر نبی سے آگے نکل جاتی ہے یہ بظاہر کیوں فرمایا میں اس کو اپنے لفظوں میں سمجھاتا ہوں وظائر کی وجہ یہ ہے اب بات توجہ سمجھنا کسی بھی عبادت پہ عجر کی بنیاد اس عبادت کی مقدار ہے ہے یا اس کی ہے؟ کسی بھی عبادت پہ عجر کی بنیاد عبادت کی کیفیت ہے یا مقدار ہے اس مقدار کا نام کیا کہتے ہیں کمیت عربی میں کمیت کو مقدار کہتے ہیں اور اندر کی حالت کو کیفیت کہتے ہیں اب اچھی طرح بات سمجھنا ایک آدمی عشا کی نماز کے بعد دو رکت نواخل پڑھے اور نہایت خوشی اور خوشو کے ساتھ پڑے اور ایک آدمی سورکات پڑے اور ٹکرا مارتا رہے اب بتاؤ اجر سورکات کا زیادہ ہوگا یا دو کا زیادہ ہوگا اب ہم کہیں گے کمیت اور مقدار میں سو زیادہ ہیں اور کیفیت میں دو زیادہ ہیں اور اجر کی بنیاد کیفیت ہوتی ہے کمیت نہیں ہوتی یہ بات سمجھ آ گی اب آگے چلیں عبادت کہتے کیسے ہیں عبادت نام ہے غلامی بندگی خوشو خزو تسل توازو آجزی اس کا نام ہے عبادت اب عبادت نام ہے توازو کا عبادت نام ہے توازوں سے کیفیت بدلتی ہے نا توازوں سے کیفیت بدلتی ہے عبادت نام ہے توازو کا تو جس عبادت میں توازو اور خصوص زیادہ ہوگا اس عبادت کا اجر بھی توجہ رکھنا اس عبادت کا اجر بھی زیادہ ہوگا اور توازوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے عظمت توازوں کی بنیاد آپ کسی سے توازوں سے تب پیش آئیں گے جب اس بندے کی عظمت آپ کے دل میں ہو عظمت نہیں ہوگی تو, تو توازوں سے آپ کیسے پیش آئیں گے آپ دیکھیں اب میں کمرے میں بیٹھا ہوں ابھی اب مجھے ملنے کے لیے بعض لوگ آئے تو میں نے بیٹھے بیٹھے مسافر کر لیا کیوں مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے میرے دل میں عظمت اب ہوگی نا عظمت ہوگی تو مجھے پتہ ہی نہیں اب ایک بندہ آتا ہے میں اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں کیوں اس کی دل میں عظمت ہے نا اب جتنی عظمت ہوگی اتنا مستعفی رخ بدلتا جائے گا اور عظمت کی بنیاد کیا ہے معرفت بھائی کسی کو پہچانیں گے تو دل میں عظمت آئے گی جب پہچانے گی نہیں تو عظمت کہاں سے آئے گی اور معرفت کی بنیاد کیا علم جتنی کسی کے بارے میں معلومات ہوں گی اتنی ہی معرفت ہوتی ہے نا اب بات توجہ سمجھنا تو عبادت نام ہے توازو کا توازوں کی بنیاد عظمت عظمت کی بنیاد معرفت کی بنیاد حل. اب اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کی عبادت جب بندہ کرے تو اس بندے کی عبادت پر اجر زیادہ ملے گا جس بندے کے دل میں اللہ کے بارے میں عاجزی زیادہ ہوگی اور عاجزی اس کے دل میں زیادہ ہوگی جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت زیادہ ہوگی جس کو اللہ کی معرفت ہوگی اور معرفت اسے زیادہ ہوگی جس کو اللہ کی معلومات بھی زیادہ ہوگی مولانا نوتی فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات اور صفات کا جتنا علم ہے کائنات کے سارے انسانوں کا علم ملا بھی لیں تو اس علم سے تھوڑا ہے اس علم سے اس کا معنی یہ ہے کہ تنہا ہمارے نبی کو اللہ کی اتنی معرفت حاصل ہے کہ سارے کائنات کے سارے انسانوں کو وہ اتنی معرفت حاصل نہیں اس کا معنی یہ ہے تنہا ہمارے پیغمبر کے دل میں اللہ کی اتنی عظمت موجود ہے جو سارے انسانوں کی عظمت کو سارے انسانوں کے دلوں میں اللہ کی اتنی عظمت موجود نہیں اس کا معنی یہ ہے تنہا ہمارے پیغمبر کے دل میں اللہ کے بارے میں آرضی اور توازو کتنی موجود ہے جتنی سارے کائنات کے انسانوں کے دلوں میں آرضی موجود نہیں تو ہمارے پیغمبر ایک سجدہ کریں وہ اتنے خوشبو سے ہوگا کہ پوری کائنات کے انسانوں کا خوشو ملا لیا جائے تو اتنا نہیں ہوگا اور عبادت کی بنیاد خوشو ہے کیونکہ ہمارے نبی کا ایک سجدہ کائنات کے سارے انسانوں کے خوشی سے زیادہ خوشی والا سجدہ ہے تو ہمارے نبی کا ایک سجدہ دیکھنے میں ایک ہے اور امت کے سجدے کروڑوں ہیں تو مقدار میں امت سجدے میں بڑھ گئی ہے لیکن کیفیت میں ہمارے نبی بڑھ گئے ہیں لہذا بظاہر امدی عمل بڑھ بھی جائے پیغمبر کا عمل پھر بھی امت سے بھاری ہوتا ہے کہ جو کیفیت ان کی ہے وہ ان کی نہیں ہے اب بات سمجھ آ گئی اس لیے فرمایا بظاہر بڑھتی ہے نبی عمل میں امت سے امتی عمل میں نبی سے بظاہر بڑھتا ہے حقیقت میں پھر بھی نہیں بڑھتا حقیقت میں پھر بھی نہیں بڑھتا اب بتاؤ یہ جو مولانا نے بات فرمائی ہے یہ نبی پاک یہ شان کے لائق ہے یہ شان سے کم ہے مولانا فرماتے ہیں کہ بے شک نبی پاسلم نے ایک حج کیا ہے لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کے حج کو ملا لیا جائے تو جو قیامت کے دن وزن اللہ کے نبی کے ایک حج کا ہوگا یہ ارمو حجوں کا بھی نہیں ہوگا یہ بظاہر مقدار میں بڑے ہیں لیکن کیفیت میں آگے نہیں بڑھے اور اللہ کے مقدار کیفیت کا ہے کبھی کا نہیں ہے اب ساضرو نہ سمجھ نہ ہی تشکال کیا سمجھنا تو بندے کو چاہیے ہم میں نے بات یہ سمجھائی علما نبی کے بارے ہیں اور کمالات نبوت یہ علم ہے یا عمل ہے تو اللہ کے نبی جو جی فرما کہ میرے وارث علماء ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اصل کمال اللہ پاک نے علم میں رکھا ہے تو جس کو جتنا علم مل گیا ہے وہ اتنا پیغمبر کا وارث بن گیا ہے تو اس امت کے علم آنے قیامت کے دن آنے والی امت قیامت تک آنے والی امت کو سنبھالنا ہے تو معاشرے میں عابد زاہد تہجد اور صوفی کا جتنا بھی مقام ہو جتنا مقام عالم کا ہے اللہ کی قسم یہ سارے دعات سارے اذکار کرنے والے سارے عبادات کرنے والے ملا لیے جائیں تو علماء کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے میں <تصفح> اس ایسی ایک مثال دیتا ہوں ابھی رمضان مبارک آ رہا ہے تو آپ میں سے ہر بندے ایسے دل کو شاید جانتا ہوگا یا پڑھے گا کہ جو آدمی رمضان میں ایک فرض ادا کرے اللہ اس کو غیر رمضان کے ستر فرضوں کا جب دیں گے اور اگر رمضان میں ایک نفل پڑھے اللہ اس کو غیر رمضان کے فرضوں کا جب دیں گے توجہ رکھنا رمضان کا نفل غیر رمضان کے فرض کے برابر ہے اس کا معنی یہ ہے کہ فرض کا مقام وہ ہے جو نفل کا نہیں ہے ایسے ہی ہے اگر ایک آدمی نے ایک فرض نماز قضا کر دی اور ادا نہ کر سکا آدمی عشاء سے لے کر فجر تک پوری رات نوافل پڑھتا رہے اور جب عشاء کی فجر کی اذان ہو جائے اور سو سوجے اور دور کا فرض کو چھوڑ دے ایک آدمی عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک سویا رہے اور صبح اٹھ کے دور کا فرض اور سنتیں پڑھیں آپ بتائیں مقام کس کا زیادہ ہے پوری رات نسلیں پڑھنے والے کا یا پوری رات سو کر صبح سنت اور فرض پڑھنے والے کا اس کا معنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مقام فرض کا ہے وہ مقام سنت اور نوافل کا نہیں اب آپ سمجھیں یہ آپ کی جامعہ قاسمی کے مسجد ہے یہاں آنے والے مختلف وہ ہیں یہ جو رات اٹھے ہیں اور انہیں تعجب بڑھے ہیں اور ایک منزل تلاوت کی ہے ایک منزل تلاوت کی ہے اور دوازہ تصبیات بھی خانقاہ کی بڑھی ہیں اور پھر صبح کے سنت اور فرض بڑھے ہیں اور مسجد کا امام ایسا ہے اس نے ایک منظر تلاوت بھی نہیں کی اس نے بدوادہ تصویریات بھی نہیں پڑی اور اس نے مناجات مقبول کے منظر بھی نہیں پڑی یہ پوری رات سوتا اور خراٹے مارتا رہا اور نماز سے دس منٹ پہلے اٹھا دور کا سنت پڑی اور آپ کو جماعت کرا دی عام بندہ سمجھے گا اس مولوی کا کیا مقام ہے مقام تو حاجی صاحب کا ہے جو پوری رات بیٹھ کے مسئلے میں نماز پڑھتے رہے اور دیکھو صبح جماعت نماز بھی پڑھی ہے اصل تو حاجی صاحب ہیں یہ مول صاحب پوری رات سویا رہا پر ابھی فرض بڑھا دی کیسا علیہ میں مجھے آپ بتاؤ اس مسجد میں پانچ سو نمازی ہیں جن نے عشاء کی نماز پڑھی اور وہی پانچ سو جزو فجر کی نماز پڑھیں گے اب بتاؤ یہ جتنے پانچ سو نمازی ہیں ان کو باجماعت نماز پڑھنے پہ ایک نماز پہ اجر ملتا ہے ستائیس کا ایسے ہی ہے اور نمازی کتنے ہیں پانچ سو پانچ سو کو ستائیس سو سے ضرور دو تو کتنے بنتے ہیں پانچ سو کو ستائیس ہزار اب تو کتنے بندے کیلکولیٹر دیکھ لو لکھا ہوگا تمہارے پاس ہے پاس جی تیرہ ہزار پانچ سو پسان جیت گیا بھائی یہ کہہ رہے تیرہ ہزار پانچ سو ہم مان لیتے ہیں اگر پانچ سو نمازی ہوں تو ان کو اجر ملے گا مجموعی طور میں تیرہ ہزار پانچ سو اور یہ جو امام ہے اگر امام کی نماز نہ ہوئی پھر بھی اجر مل جائے گا جو امام تھا اس کی نماز نہ ہوئی کسی وجہ سے پھر بھی اجر ملے گا تو ان کو اجر تب ملے گا جب با جماعت گے اور با تب ہوگی جب آگے امام ہوگا اس کا ماننا یہ ہے کہ مختلف میں سے ہر مختدی کو ستائیس نمازوں کا اجر ملنا ہے اور امام کو ستائیس کا نہیں ہر مختری کی ستائیس کا اجر ملنا ہے تو ایک مختری کو ملے گا ستائیس نمازوں کا اجر اور امام کو ملنا ہے تیرہ ہزار پانچ کا پھر فجر کی نماز آگی مختری کو ملے گا ستائیس کا عجر. امام کو ملے گا تیرہ ہزار پانچ سو کا تو امام کے کتنے باندھے ستائیس ہزار تیرہ تیرہ چھبیس ستائیس ہو گئے نا اب بتاؤ امام کو اجر ملا ہے ستائیس ہزار فرض نمازوں کا یا نفلوں کا اور اس حاجی صاحب نے اشار فجر تک ستائیس ہزار نسل پڑے ہیں تو امام سوتا بھی رہے تو صبح اٹھ کے ستائیس ہزار فرضوں کا جر کماتا ہے اور آپ کہتے ہیں جی اس کی کیا خیریت ہے توجہ نہیں پڑھتا میں کہتا ہوں اگر امام تعجب پڑھتا ہو اس کی مثال اس ڈبے کی ہے جو ریلوے کو چلائے ٹرین کو چلائے اور اے سی لگاؤ اور جو امام تعجب نہ پڑھتا ہو اس کی مثال اس ڈبے کی ہے جو ٹرین کو چلائے لیکن نان اے نا ہو اب بتاؤ کراچی سے پشاور گاڑی جائے اور ہر ڈبے میں اے سی لگا ہو اور انجن میں اے سی نہ لگا ہو تو شان انجن کی زیادہ یا ڈبوں کی اس انجن نے جانا ہے تو ڈبے نے پشاور پہنچ رہے ہیں انجن نہ پہنچا تو پشاور تک ڈبا نہیں انجن نانسی ہو تب بھی اے سی والے ڈبے سے اعلیٰ ہے اور اگر انجن اے سی والا ہو جائے تو پھر کیا کریں ہماری خواہش یہ ہے علماء کے پاس علم بھی ہو اور تاجر بھی ہو علم بھی ہو مناجات مقبول بھی ہو علم بھی ہو اور ان کے پاس دوار تصویرات بھی ہو علم بھی ہو اور منظر تلاوت بھی ہو علم بھی ہو اور خانقاہ بھی ہو ہم کہتے ہیں یہ ڈبے ہیں جنہیں ٹرینیں چلانی ہے یہ انجن جس نے ٹرین چلانی ہے یہ انجن ہو لیکن نان ایسی نہ بلکہ ایسی بن جائے ایسی بننا ہے یا نان ایسی بننا ہے اس لیے ہماری خواہش ہے کہ ہر مدرسے کے اندر خانقاہ کا نظام بھی چلنا چاہیے ذکر اذکار بھی ہونا چاہیے اور مولوی کو ذکر سے بد چاہیے بلکہ مولوی کو عوام سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے اس پر آپ ذکر کر کے دیکھیں شاگرد بن کے دیکھیں تصویرات کر کے دیکھیں کسی شیخ کے ہاتھ میں بیٹھ کر کے دیکھیں پھر آپ دیکھنا کہ آپ کے علم کا آپ کو مزہ آتا ہے یا نہیں آتا اس کی لذت آپ خود محسوس فرمائیں گے تو میں نے دوسری بار یہ سمجھائی کہ علماء نبی کے بولو وارث ہیں آپ مجھے بتائیں علماء نبی پاک کے وارث ہیں تو نبی پاک نے صرف دین کے ایک شعبے کو زندہ کیا ہے یا سارے شعبے عطا فرمائے ہم زندہ کریں گے نبی پاک زندہ نہیں کر رہے نبی پاک تو شعبے عطا فرما رہے ہیں نا تو اللہ کے نبی نے امت کو ایک شعبہ دیا یا کئی شعبے دیے تو عالم کی شان کیا ہے ایک شعبے پر کام کرے اور دوسروں سے لڑے ایک پر کام کرے اور دوسروں کو گھسیٹے ایک پر لڑے اور دوسروں کو حقیر سمجھے یہ عالم کی شان نہیں ہے یہ تو جاہل کی بھی نہیں ہونی چاہیے عالم کی شان کیسی ہوگی اس لیے دین کے کئی شعبے ہیں ذکر اذکار مستقل شعبہ ہے تعلیم و تعلق مستقل شعبہ ہے جہاد مستقل شعبہ ہے سیاست مستقل شعبہ ہے تدریس مستقل شعبہ ہے دعوت و تبلیغ مستقل شعبہ ہے میں اس سے بڑھ کر عرض کرتا ہوں اپنے علاقے کے رفاہی کام یہ مستقل شعبہ ہے جو عالم یہ دین کے کسی کام کے اندر لگا ہو وہ نبی پاک دین کو لے کر چل رہا ہے اس لیے ہمیں دوسرے علماء کو نہیں سمجھنا چاہیے سارے دین کی شعبوں کی تائید کرنی چاہیے تو عالم نے وہی کام کرنا ہے اللہ کے نبی نے کیے ہیں علماء کی شان کے لائق یہ نہیں ہے گزر گزر گزر کرے اور میں کبھی کہتا ہوں عجیب بات یہ ہے خسر کرنے والے وہ ہوتے ہیں جن کا علم تھوڑا ہوتا ہے یا تھوڑا ہوتا ہے یا کچا ہوتا ہے میرے دو لفظ آپ نے یا تھوڑا ہوتا ہے یا کچھ اچھا رات میرا بیان تھا یہ غالباً بخر زون میں تو عوام بھی تھے اور ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں علماء تشریف لائے تھے میں نے علماء سے کہا اگر ہمارے مسئلہ کے علماء میں سے کوئی عالم باطل کو چیلنج کرے تو ہم کہتے ہیں یہ چیلنج کرنا شریعت کا مزاج نہیں ہے یہ کابر کا طریقہ نہیں ہے یہ بات بالکل غلط ہے میں نے کہا بھی قرآن ہمارا ہے یا کسی اور کا ہے ہمارا ہے قرآن کریم میں اللہ نے چیلنج کی ہے کہ نہیں کل علی تماطل جن والا بسل حاضل قرآن لایات مسل ہی و لوکان بازم چیلنج ہمارا لاؤ قرآن اس طرح نہیں لا سکتے فاتو باثر سوالِ دس اوتے لاؤ نہیں لا سکتے آگے فاتو بصورت مثلی ایک لاؤ قرآن چیلنج نہیں ہے کہ نہیں جو بندہ قرآن بھی پڑھے اور پھر کہ چیلنج کرنا شریعت کا طریقہ نہیں میں یہ کہوں گا یا علم تھوڑا ہے یا علم کچا ہے یا تھوڑا ہے یا کچا ہے ورنہ یہ بات کبھی نہ کہتا ہاں یہ بات کہو میں چیلنج نہیں کر سکتا لہذا میں نہیں کرتا کوئی ارض نہیں لیکن جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے یہ بات کبھی نہ کہو میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ مناظرہ قرآن سے ثابت ہے مولانا قاسم صاحب کے کتبہانے میں اجازت لے کر تفسیر نسوی اٹھاؤ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ آپ کو تفسیر نسوی کھول کر دیکھیں علم تر الِ حا جبراہیم تفسیر مدارک میں علامہ نسوی لکھتے ہیں ان حاضل آیا تد اللہ عباحت الکلام عباۃ المناظرہ فی الدین ولکلام فی یہ آیت بتا رہی ہے کہ مناظرہ کرنا جائز ہے اور دلیل کتنی عجیب بیان فرمائی دلیل کتنی فرمایا دلیل یہ ہے اس میں لفظ محاجہ باب مفالہ ہے جو جانب سے ہوتا ہے ادھر ابراہیم ہے ادھر نمرود ہے ابراہیم بھی دلائل دے رہے ہیں توجہ رکھنا فرماتے ہیں اگر مناظرہ غیر شریح ہوتا ابراہیم کبھی نہ کرتے کیونکہ نبی معصوم ہے وہ گناہ نہیں کرتا آہ. یہ علامہ نصفی فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام معصوم ہیں اور نبی گناہ نہیں کرتا نبی کا عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے بات سمجھ آ رہی آپ اٹھائیں یہ جو میں ایک پڑھ رہا ہوں. اور دوسری دلیل کیا ہے اس سے بھی عجیب علامہ نسوی آگے فرما رہے ہیں فرما دوسری دلیل یہ ہے ہمیں حکم یہ ہے ہم کفار کو ایمان کی دعوت دیں اور جب ایمان کی دعوت دیں گے اور کفار ہمارے دین پر اعتراض کریں گے تو ہم دلیل سے جواب دیں گے کسی کا نام مناظرہ ہے اگر آپ دلیل کا جواب نہیں دو گے وہ ایمان پہ نہیں آئے گا تو گناہ کس کو ہوگا اور دلیل سے جواب دینے ہی کا نام مناظرہ ہے آپ قرآن کہہ رہے ہیں مناظرہ کرو اور ہم کہہ رہے ہیں نہ کرو اب یہ علم تھوڑا ہے یا کچا ہے یہ علم تھوڑا ہے یا تو میں غلط باتیں کہہ رہا ہوں ہماری خلاف فرماؤ ہم میڈیا پر بیٹھے ہیں ہم تو میڈیا والے مولوی ہیں بند کمرے والے بھی نہیں ہیں ہماری بات تو پوری دنیا میں جاتی ہے اور ہماری بات کی دلیل سے تردید کرو ہمیں خوشی ہوگی ہمیں دلیل سے بات سمجھاؤ یہ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ کو ہم علماء ہیں میں اس پر ایک لطیفہ عرض کرتا ہوں لطیفہ تو بڑوں کا ہوتا ہے لطیفی سمجھ لیں چھوٹوں کی لطیفی ہوتی ہے مجھے ایک, ایک تبلیغ جماعت کا ساتھی ملا یہ جماعت والے ساتھی ہوں گے میں تبلیغی جماعت کا جتنا بڑا مخت دلائل کے ساتھ ہوں اتنے تبلیغ والے خود بھی شاید تبلیغ پر دلائل نہ دیتے ہوں گے میں تبلیغ کے حق میں ہوں مجھے تبلیغ والا ایک کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ کا وقت لگا ہے میں نے کہا تھوڑا سا آپ تو عالم ہیں آپ کا تو سال لگنا چاہیے میں نے کہا نہیں لگنا چاہیے آپ سال لگاؤ میں نے کہا میں نہیں لگا تھا مجھے کہتے کیوں میں نے کہا مجھے قائل کرو سال لگانا جائز نہیں ہے میں نے کہا جائز ہے آپ کیوں لگا تھے میں نے کہا میں اپنے سال کی بات کر رہا ہوں امت کے سال کی بات نہیں کر رہا مجھے لگانا جی دلیل پیش کرو مجھے کہنے لگا آپ عالمی نبی کے امتی ہیں میں نے کہا بالکل عالمی نبی کے وارث ہیں میں نے کہا بالکل مجھے اعتراف ہے تو پھر آپ کو پورے عالم میں جانا بھی چاہیے میں نے کہا میں عالمی نبی کا امتی ہوں اور وارث ہوں وارث وہ کام کرتا ہے جو مور نے کیا ہو حضور عالم کے نبی ہیں لیکن کیا آپ سے پورے عالم کے سفر فرمائیں مجھے کہتا نہیں تو میں نے کہا جس کا میں وارث ہوں اس نے عالم کے سفر نہیں فرمائے تو میرے ذمہ کیسے ہیں میں نے کہا میرے ذمہ کیسے ہیں, ہیں؟ بتاؤ نہیں جانا چاہیے میں نے کہا جانا چاہیے بات میری ہو رہی ہے مجھے گائل کرو مجھے گائل کرو نا بات سمجھ آ رہی ہے جب وہ شرمندہ سا ہو گیا نا اس نے سمجھا شاید تبلیغ کے مخالف ہے میں دیکھ رہا ہوں وہ سارے تبلیغ والے بیٹھے ہیں اب ان کے چہرے اترتے ہیں کہ مولہ صاحب نے کیسی بات فرما دی اور جو ہماری ٹھکائی ہوتی ہے کبھی ہمارے چہرے بھی اترے ہیں, ہم خوش ہوتے ہیں, ہم دائی ہیں وہ دائی کون سے چھوٹی سی بات کو پر پریشان ہو جائے میں نے اسے کہا میرا بھائی سال لگانا چاہیے تجھے شرمندگی اس لیے ہوئی ہے کہ رائے بین کا اصول توڑا ہے رائے بین کا اصول یہ ہے علماء کو دعوت نہ دو کارگزاری سناؤ یہ ہے کہ نہیں میں نے کہا ت نے کارگزاری سنے, مجھے دعوت دی ہے جب دعوت دے گا اسی طرح پھنسے گا کارگزاری سنائے گا جو کچھ بھی نہیں ہوگا بات شادی تبلیغ سے وابستہ ہوتے ہیں اور تھوڑا سا اپ ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ علماء سے مباحثے اور دعوت دینی شروع کرتے ہیں میری عادت ہے میں تبلیغ جماعت کی تائید کرتا ہوں ایمان سمجھ کے کرتا ہوں اپنا کام سمجھتا ہوں لیکن اوپر ہونے کی کوشش کرے تو لیول بھی ٹھیک رکھتا ہوں میں انسانی تھا یہ عالم کی شان کے لائق ہے ہمارے الجھن کب ہوتی ہے ایک آدمی کرکٹ کھیلتا ہے وہ دعوت میں لگ جاتا ہے بہت اچھی بات ہے اب وہ ہمارے مدرسے میں آتا ہے آپ اس کا علماء میں بیان کرا دیتے ہیں یہ غلط بات ہے وہ علماء کا بیان سنیں علماء میں بیان کریں نہیں اور اگر کرنا بھی ہے اس کو پابند کیا جائے کہ آپ نے صرف یہاں کارگزاری سنانی ہے میں بے تھا اور میں دین سے کیسے آیا اس کے علاوہ تو نے کوئی بات نہیں کر دی پابند کریں اس کو اگر آپ نے پابند کیا ہوتا تو جنید جمشید کا مسئلہ پیدا نہ ہوتا اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے پابند نہیں کیا میں ایک مثال دے رہا ہوں میری عادت ہے دیکھیں جس کام پہ بولنا مشکل ہونا ہم اس پہ خوشی سے بات کرتے ہیں ہمارے آپ سے مفادات وابستہ نہیں ہے ہم اپنے ذمے قرض لے کر مرنا نہیں چاہتے کہ ان کو سمجھاتا کوئی نہیں ہمیں آپ کے فن کی ضرورت ہے ہمیں آپ کے چندے چاہیے لیکن اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے ہم آپ کے چندے کی وجہ سے آپ کو صحیح بات نہ سمجھائیں لانت عالم کی زندگی پر اگر مالی مفادات پر صحیح مسئلہ وہ نہ سمجھائیں میں سال لگانے کا قائل ہوں یا نہیں بولو میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ نہیں بھائی اصول نہ توڑو اصول کے مطابق کام کرو علماء کو دعوت دینی کارگزاری سنانی ہے تو پھر آپ کیوں کہتے مولانا صاحب آپ سے اللہ کیونکہ لگاتے اگر یہ آپ نے دینی کسی عالم کو بھیجو بس بات نہ کرو خود ہدیے دو خدمت کرو کارگزارش سناؤ اور میں علماء سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنی مساجر میں ترتیبیں قائم فرمائیں یہ ترتیب نہیں قائم فرمائیں گے امت میں فتنہ بنے گا اور فتنوں کو روکنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے تبلیغ کن کا کام ہے بولو یہ جہاد کن کا کام ہے تو جہاد والوں کے خلاف تقریریں نہیں ہوتی یہ غلط ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے جہاد ہمارا ہے مجاہد غلطی کرے تو آپ تنبیہ کر سکتے ہیں اور بند کمرے میں مجمع عام میں کرتے ہیں اور جب آپ غلطی کرے تو آپ کو تنبیہ کہاں کریں پھر مجھے ساتھ ہی ہانگ کانگ میں لگا مولانا صاحب یہ بات آپ جلسے میں نہ فرمایا کریں میں نے کہا بند کمرے میں تمہیں مجھے ملنے کے لیے آتے ہو بند کمرے میں سمجھاؤں تم نے آنے ہی مجمع میں ہے اور وہی سے تمہیں چلا جانا ہے پھر کہاں سمجھاؤں آپ کو وہی ہمیں یہ ساری باتیں اپنوں کو سمجھانی چاہیے اور اپنا سمجھ کر پیار اور محبت کے ساتھ سمجھانی چاہیے سمجھانی چاہیے کہ نہیں اللہ میں عمل کی توفیقتہ فرمائے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ عالم ہیں اور عالمانہ شان کے ساتھ قائم کریں اور عالم کے کئی کام ہیں بریادی دو کام ہیں نمبر ایک بمیام المسا لذف ذن خیرا بم یام المسکا لذف ذات شرا عالم کی ذمہ ہے امت کو خیر کے راستے پر چلائے اور امت کو شر سے بچائے جو صرف خیر کی بات کرتا ہے اور شرط سے امت کو نہیں بچاتا وہ آج بات کرتا ہے جو خیر پھلاتا اور شرب سے بچاتا ہے وہ پوری بات کرتا ہے آپ عالم ہیں عالم پوری بات کریں امت میں خیر پھیلائیں اور امت کو شرط سے بچائیں اور حالات کی پرواہ نہ کریں آپ حق بیان کریں گے اللہ حالات آپ کے موافق فرما دے گی کون سا دور گزرا ہے جب حالات علمات کے موافق ہوں ہمیشہ حالات خراب ہوتے ہیں حالات کی پرواہ نہ کریں اپنی قبر کی پرواہ کریں ایسا نہ ہو کہ قبر کے حالات ہمارے مخالف ہو جائیں یہاں سے بچنے کی صورتیں ہیں وہاں بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے اس جیل سے آدمی نکل آتا ہے اس جیل سے نہیں نکل سکتا یہاں واپسی ہوتی ہے وہاں سے واپسی نہیں ہوتی اللہ کے لیے آخرت کی فکر کریں اور اس بات کو اچھی طرح سنبھالیں میں آخری بات کیا کر علماء حق علماء دیوبند علماء حق علماء دیوبند علماء دیوبند خاص عقائد نظریات ہیں جو علماء دیوبند کے ہیں میں کیونکہ علماء حق علماء دیوبند کو سمجھتا ہوں اس لیے دیوبندی ہونے پر فخر بھی کرتا ہوں ہم ہم ہم آپ کو فخر ہے جن کو فخر ہے وہ ہاتھ کھڑے ہاتھ میری وجہ سے نہ کھڑے کرے ہے تو کھڑا کرے نہیں تو ہاتھ نیچے رکھے تاکہ مجھے پتہ چلا کہ تمہیں نہیں ہے اس پر فخر ہے یا نہیں یہ دیکھو ہاتھ کھڑا کیا ہوگا ویسے میری بات سمجھ رہے ہمیں دیوبندی ہونے پر بولو میں غلط فہمی کا اضالا کرنا چاہتا ہوں اور یہ غلط فہمی کراچی سے پھیلائی جا رہی ہے اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں میرا مدرسہ وفاق المدارس سے ملحق ہے. میرا مدرسہ سرگودا وفاق المدارس سے ملحق ہے مجھے جو الحاق فارم وفاق والوں نے دیا ہے اس میں پہلی شرط یہ لکھی ہے آپ کا مدرسہ وفاق سے الحاق تب کر سکتا ہے جب آپ دیوبندی ہوں مولانا آپ کو بھی یہ فارم ملے مجھے بھی یہ فارم ملا آپ کا مدرسہ وفاق سے الحاق تب کر سکتا ہے جب آپ کا مسلک بھائی بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ فارا میں نے بنایا میں وفاقی عملہ میں نہیں شورا میں بھی, بھی نہیں ہوں کس نے بنایا اکابری نے بنایا نا اس کا مطلب ہمارے اکابر ہمیں دیوبندی لکھنے پہ مجبور فرما رہے ہیں سمجھ رہی دوسری بات میرے مدرسے میں میرے شہر کی ایجنسی آئی مجھ سے معلومات لینے خفیہ ادارے والے نام کیا ہے محمد نلیا والد کیا ہے یہ پیدا کہاں ہو یہ شادی ہوئی ہے جی ہاں بچے کتنے ہیں یہ کہاں پڑا ہے فلاں دے آپ کا مسئلہ کیا ہے میں کہہ دوں سیدھا سادہ مسلمان کہتے مولانا صاحب جھوٹ نہ بولیں صاف صاف بتائیں میں کہتو دیوبند کہتے ہاں اب ٹھیک ہے دیکھ لو تو جب تک میں دیوبند نہ کہوں میرے خفیہ ادارے ہی بوجھے کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے اور جب دیوبند کہوں کہتے ہیں اب ٹھیک ہے ایسی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا میں تیسری بات آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے پنجاب کی وزیر اعلیٰ میٹنگیں ہوتی ہے میں بھی اس میں جاتا ہوں آپ کے یہاں سندھ میں وزیر اعلیٰ بلاتا ہے جاتے ہیں تو جب میٹنگ ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں چاروں مسالک کے علماء کا اجلاس ہے ایسی کہتے ہیں چاروں مسالک ہیں ریلوی دیوبندی اہلحدی شیعہ مسالک کے سب علماء کی کمیٹی بنائی گئی ہے امن کمیٹی ہے چاروں مسالک رکھو اجلاس ہے چاروں مسالک بلاؤ میں کہتا ہوں وہاں اجلاس میں کہنا چاہیے نا یہ مسلح وسلک چھوڑو ہم سارے مسلمان ہیں کوئی بھی نہیں کہتا کوئی کہتا ہے سب کہتے ہیں تو میرا اپنا مسلک ہے میرا اپنا مسلک ہے کوئی بھی نہیں کہتا چوتھی بات سمجھیں ہمارے پاکستان میں وفاق کتنے ہیں کتنے ایک وفاق دیوبندیوں کا ایک وفاق بریلویوں کا ایک شیعوں کا اہل عدیسوں کا جماعت اسلامی کتنے وفاق ہیں کس نے بنائے میں نے بنایا ان چارو مسالے کے علماء نے بنایا نا میں نے تو نہیں بنائے اگر دیو کہلوانا جرم ہے وفاق ایک بناؤ جس کے نام ہے وفاق المسلمین آپ نے ہمیں وفاق پانچ دیے بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں دیوبندی بنا کہو تو پھر ہم کیا کہیں میں غلط کہہ رہا ہوں وفاق کتنے ہیں تو جب دیوبندی بریلی تفریح ختم کرنی ہے تو وفاق کتنے ہونے چاہیے نام کیا ہو آپ بنا دے ہم آپ کے پیچھے اور اگر آپ نے نہیں بنانے پھر ہمیں کہنے دے ہم دیوبند ہیں پھر ہمیں دوم مچانے دے ہم دیوبند ہیں اور مجھے دیوبندی ہونے پر فخر ہے آپ کو فخر ہے کہ ہمارا کردار ہے ہم اپنے کردار سے رو کرداری نہیں کر سکتے وجہ یہ ہے پاکستان میں دیوبند پر دو الزام لگے ہیں ایک الزام یہ ہے کہ یہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں پاکستان میں دوسرا الزام یہ کہ فرقہ وریت پھیلاتے ہیں پاکستان میں ہم پہ دو الزام لگے تو ہم نے کہا الزام تو ٹھیک ہے لیکن ہم دیوبندی نہیں ہیں الزام تو ٹھیک ہے ہم دیوبندی نہیں میں کہتا ہوں الزام غلط ہے ہم دیوبندی ہیں الزام غلط ہے پاکستان میں ہم فرقہ وریت پھیلانے پر لانت بیچتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر ہم لانت بیجتے ہیں جو پاکستان میں فرقہ وریت کی بات کرے وہ بھی غلط قتل و غارت کرے وہ بھی غلط ہم دیو بندی ہیں نہ فرقہ وریت پھیلاتے ہیں نہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں الزام غلط ہے یہ نام بدل لیں جی آپ نے پگڑی باندھی ہے آپ نے داڑھی رکھی ہے لوگ کہہ رہے ہیں پگڑی داڑھی والے ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں ہم پگڑی داڑھی اتار دیں کیوں الزام ٹھیک ہے نہ ہم کہتے ہیں ہم پگڑی بھی باندھیں گے داڑی بھی رکھیں گے الزام غلط ہے پگڑی والوں پر الزام لگا ہم پگڑی نہیں اتاریں گے الزام مسترد کرتے ہیں ہم داڑھی نہ منڈائیں گے نہ چھوٹی کریں گے الزام مسترد کرتے ہیں ہم دیوبندی رہیں گے جو بندی ہیں جو بندی تھے الزام مسترد کرتے ہیں نہ فرقہ ولیت پھیلاتے ہیں نہ ملک میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں جو اس ملک میں فرقہ ولیت پھیلائے وہ بھی ہمارا نہیں جو دہشت گردی پھیلائے وہ بھی ہمارا نہیں آپ اس ملک میں قتل وغیرت کے قائل ہیں بولو فرقہ وریت کے قائل ہیں کیوں ہم دیو بند ہیں دیوبندی نہ فرقہ وریت چلاتا ہے نہ ملک میں قتل و غیرت کرتا ہے الزام مسترد کرو نام واپس نہ لو یہ موقع ہے کھڑا ہونے کا اس موقع پر ہی آپ لیٹ گئے آئندہ نسل کیسے کھڑی ہوگی آئندہ نسلوں کا اپنے کابر کے جوڑنا ہے تو نسلوں کا اپنی رشوت بتاتے رہنا ہے انشاءاللہ بتاتے رہنا یا بتاتے رہنا یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ ہمارے خلاف بہت شرارتی ہو رہی ہیں اور بین الاقوامی سطح بہت پلان بنائے جا رہے ہیں اور آپ اس کا ڈر کے مقابلہ کرنا ہے میں آخری کہہ دو پھر بات بلکہ تو یہ بھی سنا دو یہ بھی سنا دو ایک بات سنا دو آپ کو انگلینڈ میں بریلویوں نے دیوبند کے خلاف انگلینڈ حکومت کی زین سازی شروع کی زین سازی کیا شروع کی انگلینڈ کی حکومت کو بتایا کہ جب تم آئے تھے ہندوستان میں تو تم سے لڑنے والے یہ تھے تمہیں مارنے والے یہ تھے تمہیں بگانے والے یہ تھے ان کا دالم جو بند ہے اب اگر تم انگلینڈ میں ان کو خانقاہیں بنانے دو گے تبلیغی مراکز بنانے دو گے ان کو مساجد بنانے دو گے مدارس بنانے دو گے یہ انگلینڈ میں مضبوط ہو جائیں گے اور پھر یہاں سے تمہارے خلاف لڑیں گے ان کا کچھ کرو آپ بتاؤ کتنی خطرناک جن سازی ہے سمجھ آ رہی کتنی خطرناک جن سازی علامہ خالد مموس عبدامت برکا تم لندن والے یہ واقعہ مجھے خود سنایا فرمان لگے کہ انگلینڈ کی تبلیغی جماعت نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور کہا جی علامہ صاحب آپ جتنا جلدی ہو سکتا ہے لندن تشریف لائیں میں نے پوچھا وجہ انہیں کہا جی ہمارے پاس ایک فارم آ گیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ آپ داروم جوبن کیوں بنا تھا اور بھی جواب جوابات ایک جواب داروم جوبند کیوں بنا تھا ہم نے اس کا جواب دینا ہے علامہ صاحب فرماتے میرا آنا تو مشکل ہے میں تمہیں جواب لکھوا دیتا ہوں یہ جواب انگلینڈ حکومت میں جمع کرا دو یہ بڑا دلچسپ جواب ہے علامہ ضابطہ پرمانے لگے میں نے ان سے کہا کہ جب برش گورنمنٹ ہندوستان میں آئی اور ہندوستان کے لوگوں نے صرف یہ نہیں مسلمانوں نے مسلمان کافر سکھ جتنے بھی تھے ان لوگوں نے برٹش حکومت کو نکالنے کے لیے تاریخیں بھی چلائیں اسلحہ بھی اٹھایا لڑائی بھی ہوئی جھگڑے بھی ہوئے دونوں افراد مارے بھی گئے تو بالآخر ہمارے اکابرین نے سوچا کہ اگر ان نوجوانوں کو نہ سنبھالا یہ تو ملک میں لڑتے رہیں گے اس لیے ہمارے کافی نے دارم جو بنا دیا تاکہ یہ لڑنا چھوڑ دیں اور پڑھنا شروع کر دیں <تصفح> لڑنا چھوڑ دیں اور یہ پڑھنا شروع کر دیں یہ داروم جو بند اس لیے بنایا ہے تاکہ لڑائی نہ ہو پڑھائی ہو اور ہم چاہتے ہیں انگلینڈ میں بھی داروم جو بند بنے تاکہ بچے پڑھتے رہیں یہ پڑھیں گے نہیں تو پھر لڑیں گے تو بہتر ہے کہ داروم جوب... چلنے دو اب بات سمجھ آئی تو جو بند سے ریبند کیے تل لیا کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہے تبیر ایسی اختیار کرو کہ جو بند بھی رہے اور ان کو بات سمجھ بھی آئے یہ ہمارے اخلاق پر کابر کا مزاج ہے اللہ ہم سب کو توھی کے فرمائے الحمدللہ رب العلم و والسلام وسلام عالا رسولی وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اے اللہ ہماری نیتیاں قبول فرما گناہوں کو معاف فرما سطاؤں سے درگزر فرما جائز حضات کو پورا فرما مشکلات کو دور فرما اقتدار کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما مولانا قاسمی صاحب کا فیص کو فرما جو پڑھنے والے طلباء ہیں ان کے علوم میں برکت عطا فرما جو حضرات تشیف اللہ سب کا عنا قبول فرما بصل اللہ تعالیٰ رسلی خیر خلق ہی محمد علی اصحبی اجمائین برحمد قیاحم الحمد